معل میرے مستفر کے اندھیروں میں نور کا تبق لیٹ میرے مستف آئے میرے مستف آئے کر رہی کل مختوم داروں میں تبلیغ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ پینتالیس آدمی تھے لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا قاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا قان وعدہ ہی کافی ہے اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قان وعدے کے لیے تم سے بڑھ کر شر ہوگا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد, اللہ کے لیے ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہان اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں اور یہ تمہارے والد کا کان وادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں فرقاری کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ابو لہب نے کہا یہ اللہ کی قسم برائی ہے اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو اس پر ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے کو ہے صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ کو صفا پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر یہ آواز لگائی یا صبح اہلِ عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے حملے یا کسی سنگین قطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر انہی الفاظ سے پکارتے تھے اس کے بعد آپ نے قریش کی ایک ایک شاخ اور ایک ایک خاندان کو آواز لگائی اے بنی فہر اے بنی ادی اے بنی فلاں اور اے بنی فلاں جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا کون کار رہا ہے جواب ملا محمد ہے اس پر لوگ تیزی سے آئے اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اپنا آدمی بھیج دیا کہ دیکھیے کیا بات ہے یوں قریش کے لوگ آ گئے اور ان میں ابو لہب بھی تھا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں قبر دوں کہ ادھر اس پہاڑ کے دامن میں وادی کے اندر شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہا ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا لہذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی یا سباہا صبح, ہائے صبح. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور قاس کو بھی قطاب کیا اور عام کو بھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو جہنم سے بچا لو میں تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لئے کچھ کام آ سکتا ہوں بنو کعب بن لوی اپنے آپ, اپنے, آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچالو کیوں کہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں بنو بن قاب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو بنو کس اپنے کو جہنم سے بچا لو کی مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں بنو عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچالو کیوں کہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں نہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں بنو عبد ابد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا عباس بن عبد المتلب میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا رسول اللہ کی پھوپی صفیہ بنت عبد المطلب میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جان سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے بھی نفا و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں جب تم لوگوں سے پوچھا جائے تو یہ تعلقات ہیں جسے میں اس کی طریقے مطابق تر کروں گا جب یہ انداز ختم ہوا تو لوگ بکھر گئے ان کے کسی قبیل رد عمل کا کوئی ذکر نہیں ملتا البتہ ابو لہب نے بدتمیزی کی کہنے لگا تو سارے دن غارت ہو تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا اس پر سورت بھی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو یہ غایت تبلیغ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا کہ اب اس رسالت کی تصدیقی پر تعلقات موقف ہیں اور جس نسلی اور قبائلی اصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس الہی انظار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف ہی میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرقین سے رکھ پھیل لیجئے چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے مجموع اور ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے اور ان سے وہی فرماتے جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا تھا یا قوم قوم من الہ غیره اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دھاڑے مجمع عام کے روبرو اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی آپ کی دعوت کو مزید قبولیت حاصل ہوئی اور لوگ اللہ کے کے دین میں میں میں ہوتے گئے پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس اور گھر والوں بغض دوری اور اختلاف کھڑا ہو جاتا قریش اس صورت حال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناگوار محسوس ہو رہا تھا حجاج کو روکنے کے لئے مجلس شورا انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل کھڑی ہوئی یعنی ابھی کلم کلمہ تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی اس لئے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دنوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو چنانچہ وہ اس بات پر و شنید کے لیے ایک رائے اختیار کر لو تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکزیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ دے لوگوں نے کہا آپ ہیے اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں کاہنوں کو دیکھا ہے اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناٹ ہے نہ ان کے جیسی کافیا گوئی اور تقبندی اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہمیں قریز مقبوض مقصود ستارے اسناف سقن معلوم ہے اس کی بات بہر حال شیر نہیں ہے لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گراہ لگاتا ہے لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے اس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر بیوی اور کمب قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے بلاخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے بعض روایات میں تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویز رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو اس کے بعد وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی سولہ آیات گیارہ تا چھبیس نازل ہوئی جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی قیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا چنانچہ انکر قتل کیف قدر کئی نظر اکبر ابس اکبر وقال ان يؤثر ان غارت پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر نظر دوڑائی پھر پیشانی سکیڑی اور مو بسورا پھر پلٹا اور تکبر کیا آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا رہا ہے یہ محض انسان کا کلام ہے بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کاروائی شروع ہوئی کچھ کفار مکہ آزمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ کے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے قطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ حج کے ایام میں لوگوں لوگوں کے دیروں اور اوقاز, اور کے اور اور اور مجنہ بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ادھر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بد دین ہے اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حد سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے اور یوں ان کے کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچہ پھیل گیا کے مختلف انداز جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور خاص خوص کیا اور آپ کی دعوت کو قلعہ مختلف طریقے اختیار کیے استحصہ اور تقزیر اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں اس کے لیے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروہ تحمتوں اور بےہدہ گالیوں کا نشانہ بنایا چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاکل کہتے جیسا کہ ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے جنان چیز شاد ہے وا عجيب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا السحر انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پر غضب انتقامانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے ارشاد ہے اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کہ گویا آپ کے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقینا پاگل ہے اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرقین استحصہ کرتے ہوئے کہتے اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے جواباً اللہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا عام طور پر مشرقین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ زیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہے حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے انہوں نے سکری اور استحزا کی بڑی کسرت کی اور تان و میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینا تنگ ہوتا ہے لیکن پھر اللہ تعالی نے آپ کو سماعت قدمیتا فرمائی اور بتلایا کہ سینے کی یہ تنگی کس طرح جا سکتی ہے چنانچہ فرمایا یعنی اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تذبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ موت آ جائے اور اس سے پہلے یہ بھی بتلا دیا گیا کہ استحزا کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے چنانچہ فرمایا ہم آپ کے لیے استحضا کرنے والوں سے نمٹنے کو کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ ان کا یہ بوال بن کر ان پر پلٹے گا ہوا سے سے پہلے پیغمبروں سے بھی استحجہ کیا گیا تو ان کی ہنسی اڑانے والے جو استحجہ کر رہے تھے اس نے انہی کو گھیر لیا نمبر دو مہاز آرائی کی دوسری صورت شکوک کو شہاد پیدا کرنا اور سخت جھوٹا پروگنڈا کرنا یہ کام انہوں نے اس کسرت سے کیا اور ایسے ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے کہتےشان خواب ہے جنہیں محمد رات میں دیکھتے اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں کبھی کہتے بلکہ اسے انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے کبھی کہتے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے اسے محمد نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے گھڑ لیا ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں جنہوں نے اسے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں کبھی یہ کہتے کہ کاینوں کی طرح آپ پر بھی کوئی جن یا شیتان اترتا ہے اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیں میں بتلاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹ گھنے والے گنہگار گار پر اترتے ہیں یعنی شیطان کا نظور جھوٹے اور گناہ میں لطفت لوگوں پر ہوتا ہے اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا اور نہ مجھ میں کوئی قسم پایا پھر قرآن کو شیطان کا نازل ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ معنی کا تقیل کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کے کلمات میں ڈھال لیتے ہیں جس طرح شورہ اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامع پہنایا کرتے ہیں لہذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یعنی شورہ کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں یعنی یہ شورہ کی تین خصوصیات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ ہدایت یا وہ ہدایت کار ہیں اپنے دین اخلاق اعمال اور تصرفات اور ہر چیز میں سالح اور پرہیزگار ہیں ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعرا کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے بلکہ ایک رب ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں علاواز آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں لہذا آپ کو شورا اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ اور شورہ اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ یوں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبابی اٹھاتے تھے اللہ تعالی اس کا کافی اور شافی جواب دیتا تھا اللہ آ رہی وس بسل اللہ <مار>